السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آج کے خطبے کا محبود تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے غلط استعمال سے بچیے شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کے حمد و ثناء اور اللہ کے اصول پردرالاسلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی و جو نہیں جانتے تھے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے وہ تمام چیزیں مسخر کی اور اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر کوئی نعمتوں کو گننا چاہے تو نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے اور ان نعمتوں میں سے اس زمانے کی ایک قدیم نعمت یہ بھی ہے جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں دنیا آگے نکل چکی ہے اور ان میں سے ایک ہے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو علم اور اللہ کی طرف دعوت دینے میں اور اس طریقے سے ملک کے امن و امان میں اور انسان کی صحت کے لیے اور طب اور تعلیم کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے اور اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے لہذا ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کی دین کے استعمال کے لیے اس کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے لیے وبال بن جائیں اور ہمارے لیے اللہ ہرب العامین کی طرف سے عذاب کا ذریعہ اور ذریعہ بن جائیں بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ نے عطا کی بندوں کو اور اس کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ان نعمتوں کی وجہ سے وہ نعمتیں ہمارے لیے وبال جان بن گئیں اور ان نعمتوں کے ذریعے سے حقائق کی تشویح کی گئی حقائق کو بگاڑ دیا گیا اور اس طریقے جو ابریا تھے معصوم تھے ان پر ظلم کیا گیا لہٰذا ہم یہی لوگوں سے کہیں گے کہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان چیزوں میں استعمال نہ کرو نہ جھوٹ میں اور نہ ہی اس طریقے سے کسی پر الزام تراشی میں اور نہ ہی جھوٹی موٹی کلپ بنانے میں اور اس طریقے سے جھوٹی تصویریں لگانے میں اور اس طریقے جو شخصیات ہیں ان کو بدنام کرنے میں اور وہ علماء اور لوگوں کی آواز کو کی نپانی میں اور اس طریقے جھوٹے فتح نشر کرنے میں اور حقائق کو بدلنے میں اور کسی کی شہرت کو بدنام کرنے میں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ان تمام چیزوں کو استعمال نہ کرو کیونکہ اللہ ہربلامن کی طرف سے ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی لکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا اللہ کے حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے انسان ہر چیز کو جو سنے اسے لوگوں کے اندر بیان کر دے لہذا ہم جھوٹے لوگوں کا ذریعہ نہ بنے اور ناشایات اور اس طریقے سے جو افواہیں ہیں ان کو پھیلانے کا ہم پل نہ بنے لہذا اللہ تعالی سے ہم ڈریں اور ان چیزوں کو غلط چیزوں, غلط چیزوں میں استعمال کرنے سے بچیں تاکہ اللہ ہر پلانین کی نعمت ہمارے پاس برقرار رہے دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ یہ زمانے کی بہت عظیم ٹیکنالوجی ہے آئی ایس یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو غلط استعمال کرنے سے یہ چیز ہمارے لیے وبال جان بن جائے اللہ تعالیٰ کرشاد ہے وقف و ہم ان کی ان تمام لوگوں کو کھڑا کر دو ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور آج کی اس دنیا اور اس وقت کی عظیم آزمائشوں میں سے یا مصیبتوں میں سے مصیبت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جھوٹی خبریں بیان کرتے ہیں اور اس طریقے جھوٹی کلف کرتے ہیں اور جو علماء اور دعات ہیں ان کی آوازوں کی نقالی کرتے ہیں اور ان کی طرف ایسی باتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہی ہے تاکہ لوگوں کو غلط فتحوں سے گمراہ کریں اور ایسے فتو قطر بیونت کر کے باتوں کو ان کے محمل سے نکال کر کے اور غلط جگہ استعمال کر کے کیا کرتے ہیں غلط فتوے لوگوں کی طرف علماء کی طرف منصوب کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب افطراء ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے اور علماء اور دین کے تعلق سے جو لوگوں کا اعتماد ہے علماء پر اس چیز کو ڈھا دینا ہے لہذا ایک مسلمان کو سچا ہونا چاہیے اور کوئی بھی بیاد کا بات بیان کرنے سے پہلے اس کو تصدیق کرنی چاہیے اور اسے تحقیق کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے لہذا بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے تقویٰ کو ہمیشہ رکھو اور جو بات تم تک پہنچے ان کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو امانت دار بنو اور جھوٹھی باتوں کے پھیلانے کا پل اور ذریعہ نہ بنو اور نہ ہی فتنے دنیا کے اندر پھیلانے کا ذریعہ بنو اپنے بچوں کو اور جو آپ کے ماتحت ہیں ان تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں کے صحیح استعمال کا طریقہ سکھاؤ تاکہ قیامت کے دن آپ سرخرو ہو سکیں اسی پر اپنی, اپنی بات کو انہیں ختم کیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرطلسلام پڑھنے پر اور دعا کے بعد انہوں نے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو اللہ اپنے دین کے استعمال کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہر برامین ہر بری چیز سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و سارے